پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں قلوں این کن قبل فین اہل مشفقین وہ کہیں گے بلا شبہ ہم اس سے پہلے اپنے اہل و عیال میں اللہ سے ڈرا کرتے تھے فمن اللہ عذاب پھر اللہ نے ہم پر احسان کیا اور اس نے ہمیں جھلسا دینے والی لو کے عذاب سے بچا لیا البرحیم بلا شبہ ہم پہلے ہی اس اللہ کو پکارتے کرتے تھے یا پکارا کرتے تھے بے شک وہی خوب احسان کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے جنون تو اے نبی آپ نصیحت کرتے رہیں کہ آپ اپنے رب کے فضل سے نہ تو کاہن ہیں اور نہ دیوانے ام بھی کیا وہ کافر کہتے ہیں یہ نبی شاعر ہے اور ہم اس کے بارے میں حوادث زمانہ مطلب موت کا انتظار کر رہے ہیں کہہ دیجیے تم انتظار کرو یقینا میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں مروحم اہل مہم بےحد قوم پاگون کیا ان کی عقلیں انہیں یہ سبق دیتی ہیں یا پھر وہ لوگ ہی سرکش ہیں قوین کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے خود ہی یہ قرآن گھڑا ہے بلکہ وہ ایمان لانے والے نہیں یا ایمان نہیں لاتے تو بھی ان صادقین پھر انہیں چاہیے کہ اس قرآن جیسی ایک بات لے آئیں اگر وہ سچے ہیں ایم خلی قری شی ان ایم ہوم الخون کیا وہ بغیر کسی شے کے پیدا کیے گئے ہیں یا وہی خود اپنے خالق ہیں ام کیا انہوں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا بلکہ وہ یقین نہیں رکھتے ام ربك ام هم کیا ان کے پاس آپ کے رب کے خزانے ہیں یا وہ ان پر محافظ و نگران ہیں اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کے طرف یعنی اللہ کے عذاب سے اس لیے اس عذاب سے بچنے کا اہتمام بھی کرتے رہے اس لیے کہ انسان کو جس چیز کا ڈر ہوتا ہے اس سے بچنے کے لیے وہ تگ دو بھی کرتا ہے پھر اسموم اس لو جھلس ڈالنے والی گرم ہوا کو کہتے ہیں جہنم کے ناموں میں سے ایک نام بھی ہے پھر یعنی صرف اسی کی یعنی صرف اسی ایک کی عبادت کرتے تھے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے یا یہ مطلب ہے کہ اسی سے عذاب جہنم سے بچنے کے لیے دعا کرتے تھے پھر اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ واضح تبلیغ اور نصیحت کا کام کرتے رہیں اور یہ آپ کی بابت جو کچھ کہتے رہتے ہیں ان کی طرف کان نہ دھریں اس لیے کہ آپ اللہ کے فضل سے کاہن ہے نہ دیوانے جیسا کہ یہ کہتے ہیں بلکہ آپ پر باقاعدہ ہماری طرف سے وہی آتی ہے جو کہ کاہن پر نہیں آتی آپ جو کلام لوگوں کو سناتے ہیں وہ دانش و بصیرت کا آئینہ دار ہوتا ہے ایک دیوانے سے اس طرح گفتگو کیوں کر ممکن ہے پھر رعی بر کی معنی ہے حوادث المنون موت کے ناموں میں سے ایک نام ہے مطلب ہے کہ قریش مکہ اس انتظار میں ہے کہ زمانے کے حوادث سے شاید اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ جائے اور ہمیں چین نصیب ہو جائے جو اس کی دعوت توحید نے ہم سے چھین لیا ہے پھر یعنی دیکھو موت پہلے کسے آتی ہے اور ہلاکت کس کا مقدر بنتی ہے پھر یعنی یہ آپ کے بارے میں جو اس طرح اناب شناب جھوٹ اور غلط ثلط باتیں کرتے رہتے ہیں کیا ان کی عقلیں ان کو یہی سمجھاتی ہیں پھر نہیں بلکہ یہ سرکش اور گمراہ لوگ ہیں اور یہی سرکشی اور گمراہی انہیں اور یہی سرکشی اور گمراہی انہیں ان باتوں پر برانگیختہ کرتی ہے پھر یعنی قرآن گھڑے یا گھڑنے کے انظام پر قرآن گڑھنے کے الزام پر ان کو آمادہ کرنے والا بھی ان کا کفر ہی ہے پھر یعنی اگر یہ اپنے اس دعوے میں سچے ہیں کہ یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا گھڑا ہوا ہے تو پھر یہ بھی اس جیسی کتاب بنا کر پیش کر دیں جو نظم اعجاز و بلاغت حسن بیان ندرت اسلوب تعین حقائق اور حل مسائل میں اس کا مقابلہ کر سکے پھر یعنی اگر واقعی ایسے ہے تو پھر کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ انہیں کسی بات کا حکم دے یا کسی بات سے منع کرے لیکن جب ایسا نہیں ہے بلکہ انہیں ایک پیدا کرنے والے نے پیدا کیا ہے تو ظاہر ہے اس کا انہیں پیدا کرنے کا ایک خاص مقصد ہے وہ انہیں پیدا کر کے یوں ہی کس طرح چھوڑ دے دے گا یوں ہی کس طرح چھوڑ دے گا پھر یعنی خود بھی اپنے خالق نہیں ہیں بلکہ یہ اللہ کے خالق ہونے کا اعتراف کرتے ہیں پھر بلکہ اللہ کے وعدوں اور وعدوں کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں پھر کہ یہ جس کو چاہیں روزی دیں اور جس کو چاہیں نہ دیں یا جس کو چاہیں نبوت سے نواز دیں یا نوازیں پھر المسیطر یا مسیطر سطرن سے ہے یا سطرن سے ہے لکھنے والا جو محافظ و نگران ہو وہ چونکہ ساری تفصیلات لکھتا ہے اسی لیے یا اس لیے یہ محافظ و نگران کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے یعنی کیا اللہ کے خزانوں یا اس کی رحمتوں پر ان کا تسلط ہے کہ جس کو چاہیں دیں یا نہ دیں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سلم فيه مبین کیا ان کے لیے کوئی سیڑھی ہے کہ وہ اس کے ذریعے سے چڑھ کر آسمان کی باتیں سن لیتے ہیں پھر چاہیے کہ ان کا سننے والا کوئی واضح دلیل لے آئے ولكم کیا اس اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں اور تمہارے لیے بیٹے ام اجرا فهم مغرم کیا آپ ان سے کوئی اجر مانگتے ہیں کہ وہ اس کے تاوان سے بوجھ تلے دب گئے ہیں <تصفح> یا یعنی ان کے پاس علم غیب ہے تو وہ لکھتے ہیں ام يريدون كيدا کیا وہ کسی فریب کا ارادہ کرتے ہیں؟ تو جن لوگوں نے کفر کیا وہی فریب خوردہ ہیں اَمْ لَهُمْ اِلَهُمْ غَيْرُ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا عم يُشْرِكُونَ کیا ان کے لیے اللہ کے سوا اور کوئی معبود ہے اللہ پاک ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں وَإِنْ يَرَوْ كِسْفًا مِّنَ السَّمَانَ اور اگر وہ آسمان سے گرتا ہوا کوئی ٹکڑا بھی دیکھیں تو وہ کہیں گے یہ تہ تہ بادل ہے لہذا اے نبی آپ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیجیے حتیٰ کہ وہ اپنے اس دن سے ملیں جس میں وہ بے ہوش کیے جائیں گے یوں ارے یو گنی ہوم یوں سور اس دن انہیں ان کا فریب کچھ فائدہ نہیں دے گا اور نہ ان کی مدد ہی کی جائے گی و ان للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن اكثرهم لا يعلمون اور بلا شعب جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے لیے اس عذاب کے علاوہ دنیا میں بھی ایک عذاب ہے لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے وَاصْبِلْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُونِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ اور اے نبی آپ رب کے حکم آنے تک سبر کیجئے بلا شبہ آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں اور جب آپ کھڑے ہوں تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے وَمِنَ فَسَبِّحُ <صحیح> اور کچھ حصہ رات میں بھی پس <صحیح> آپ اس کی تسبیح کیجئے اور ستارے غروب ہونے کے بعد بھی اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف یعنی کیا ہے ان کا دعویٰ ہے کہ سیڑھی کے ذریعے سے یہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح آسمانوں پر جا کر ملائکہ کی باتیں یا ان کی طرف جو وہی کی جاتی ہے وہ سن آئے ہیں پھر یعنی اس کی ادائیگی ان کے لیے مشکل ہو پھر کہ ضرور ان سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر جائیں گے اور ان کو موت اس کے بعد آئے گی پھر یعنی ہمارے پیغمبر کے ساتھ جس سے اس کی ہلاکت واقع ہو جائے پھر یعنی قید و مکر ان ہی پر الٹ پڑے گا اور سارا نقصان انہی کو ہوگا جیسے فرمایا <بِأَهْلِه> سورہ فاتر آت نمبر 43 اور بری تدبیر والوں کا وبال ان تدبیر والوں پر ہی پڑتا ہے چنانچہ بدر میں یہ کافر مارے گئے اور بھی بہت سی جگہوں پر ذلت و رسوائی سے دوچار ہوئے پھر مطلب ہے کہ اپنے کفر و اناد پر بھی باز نہ آئیں گے بلکہ ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہیں گے کہ عذاب نہیں بلکہ ایک پر ایک بادل چڑھتا یا چڑھا آ رہا ہے جیسے کہ بعض موقعوں پر ایسا ہوتا ہے پھر یعنی دنیا میں جیسے دوسرے مقام پر فرمایا وَلَنُذِقُنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَا دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَغْجِعُونَ سورہ سجدہ آیت نمبر اکیس بڑے عذاب سے پہلے ہم ان کو چھوٹا عذاب چکھائیں گے تاکہ وہ رجوع کریں پھر اس بات سے کہ دنیا کے یہ عذاب اور مصائب اس لیے ہیں تاکہ انسان اللہ کی طرف رجوع کریں یہ نقطہ چونکہ نہیں سمجھتے اس لیے گناہوں سے تائب نہیں ہوتے بلکہ بعض دفعہ پہلے سے بھی زیادہ گناہ کرنے لگ جاتے ہیں جس طرح ایک حدیث میں فرمایا کہ منافق جب بیمار ہو کر صحت مند ہو جاتا ہے تو اس کی مثال اونٹ کی سی ہے نہیں جانتا کہ اسے کیوں رسیوں سے باندھا گیا اور کیوں کھلا چھوڑ دیا گیا بھوالۂ سنن ابی داود حدیث نمبر تین ہزار انانوے پھر اس کھڑے ہونے سے کون سا کھڑا ہونا مراد ہے بعض کہتے ہیں جب نماز کے لیے کھڑے ہوں جیسا کہ آغاز نماز میں صبح حیندی کا علاخری پڑھی جاتی ہے بعض کہتے ہیں جب نیند سے بیدار ہو کر کھڑے ہوں اس وقت بھی اللہ کی تصمیح و تحمید مصنون ہے بعض کہتے ہیں کہ جب کسی مجلس سے کھڑے ہوں جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص کسی مجلس سے اٹھنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لے گا تو یہ اس کی مجلس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا ان سبق بحال جامزی حدیث نمبر جامع ہزار حدیث نمبر 3433 مطلب اے اللہ تو پاک ہے اور تیرے ہی لیے تعریف ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود میں تجھ سے میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں میں تجھ سے معافی اور توبہ کا طلب گار ہوں پھر اس سے مراد قیام اللیل یعنی نماز تہجد ہے جو عمر بھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا یا معمول رہا پھر ای وقت ادبی من آخر اللیل اس سے مراد فجر کی دو سنتے ہیں نوافل میں سب سے زیادہ اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حفاظت فرماتے تھے بہ والِ صحیح البخاری بخاری حدیث نمبر گیارہ اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی دو سنتے دنیا و ما سے بہتر ہیں بہ والے صحیح مسلم حدیث نمبر 725 سو پچیس و جامع حدیث نمبر 416 سامعین کرام یہاں ختم ہوتی ہے سورۂ طور اور آغاز ہوتا ہے سورۂ نجم کا تو سورۂ نجم ایک مکی صورت ہے اس کے آیات ہیں باسٹھ اور رکوع ہیں تین تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے وہ قسم ہے ستارے کی جب وہ گرتا ہے ما ضل وما غوا تمہارا ساتھی نہیں بہکا اور نہ وہ بھٹکا ہے وما ينطق عن اور وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتا ان ہوں ہے وہی ہی تو ہے جو اس کی طرف بھیجی جاتی ہے اسے مضبوط قوتوں والے متب جبریل نے سکھایا جو نہایت طاقتور ہے سو وہ اپنی اصلی صورت میں سیدھا کھڑا ہو گیا جب کہ وہ آسمان کے بلند کنارے پر تھا ثم دنا دے پھر وہ قریب ہوا اور اتر آیا فکن او اے تو وہ دو کمانوں جتنا بلکہ اس سے بھی قریب ہو گیا فہ ہے ما ہے پھر اس نے اللہ کے بندے کی طرف وہی کی جو وہی کی ما اس رسول نے جو کچھ دیکھا اس کے دل نے اس کے متعلق جھوٹ نہیں بولا اب چلتے ان آیات کی تفسیر کی طرف یہ پہلی صورت ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے مجمع عام میں تلاوت کیا تلاوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جتنے لوگ تھے سب نے سجدہ کیا سوائے امیہ بن خلف کے اس نے اپنی مٹھی میں مٹی لے کر اس پر سجدہ کیا چنانچہ یہ کفر ہی کی حالت میں مارا گیا بہوال صحیح البخاری حدیث نمبر 4863 بعض درق میں اس شخص کا نام اتبا بن ربیعہ بتلایا گیا ہے بہوال تفسیر ابن کثیر واللہ اعلم عالم حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس صورت کی تلاوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سجدہ نہیں کیا بحوالے صحیح البخاری حدیث نمبر ایک ہزار تلتر. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سجدہ کرنا مستحب ہے فرض نہیں اگر کبھی چھوڑ بھی دیا جائے تو جائز ہے پھر بعض مفسرین نے ستارے سے سریا ستارہ اور بعض نے زہرا ستارہ مراد لیا ہے اور بعض نے جن سے نجوم اور بعض نے جن سے نجوم ہوا اوپر سے نیچے گرنا یعنی جب رات کے اختتام پر فجر کے وقت وہ گرتا ہے یا شاعطین کو مارنے کے لیے گرتا ہے یا بقول بعض قیامت والے دن گریں گے پھر یہ جواب قسم ہے صاحب کم تمہارا ساتھی کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو واضح تر کیا گیا ہے کہ نبوت سے پہلے چالیس سال اس نے تمہارے ساتھ اور تمہارے درمیان گزارے ہیں اس کے شب و روز کے تمام معمولات تمہارے سامنے ہیں اس کا اخلاق و کردار اس کا اخلاق و کردار تمہارا جانا پہچانا ہے راست بازی اور امانت داری کے سوا تم نے اس کے کردار میں کبھی کچھ اور بھی دیکھا اب چالیس سال کے بعد جب وہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے تو ذرا سوچو وہ کس طرح جھوٹ ہو سکتا ہے چنانچہ واقعہ یہ ہے کہ وہ نہ گمراہ ہوا ہے نہ بہکا ہے زلالت راہ حق سے وہ انحراف ہے جو جہالت اور لا علمی سے ہوا اور روایت وہ کجی ہے جو جانتے بوجھتے حق کو چھوڑ کر اختیار کی جائے اللہ تعالیٰ نے دونوں قسم کی گمراہیوں سے اپنے پیغمبر کی تنظیح بیان فرمائی پھر یعنی وہ گمراہ یا بہک کس طرح سکتا ہے وہ تو وہی الہی کے بغیر لب کشائی ہی نہیں کرتا حتیٰ کہ مزاح اور خوش طبعی کے موقعوں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے حق کے سوا کچھ نہ نکلتا تھا بحوالۂ جامع ترمیدی حدیث نمبر انیس سو نوے اسی طرح حالت غضب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جذبات پر اتنا کنٹرول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کوئی بات خلاف واقعہ نہ نکلتی بھوالِ سنن ابی داود حدیث نمبر 3646 پھر اس سے مراد جبرائیل فرشتہ ہے جو قوی آزا کا مالک اور نہایت زور آور ہے پیغمبر پر وہی لانے اور اسے سکھلانے والا یہی فرشتہ ہے پھر یعنی جبرائیل یعنی وہی سکھلانے کے بعد آسمان کے کناروں پر جا کھڑے ہوئے پھر یعنی پھر زمین پر اترے اور آہستہ آہستہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوئے پھر بعض نے ترجمہ کیا ہے وہ ہاتھوں کے بقدر یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جبرائیل علیہ السلام کی باہمی قربت کا بیان ہے اللہ تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کا اظہار نہیں ہے جیسا کہ بعض لوگ باور کراتے ہیں آیات کے سیاق سے صاف واضح ہے کہ اس میں صرف جبرائیل علیہ السلام اور پیغمبر کا بیان ہے اسی قربت کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل شکل میں دیکھا اور یہ بیسط کے ابتدائی دور کا واقعہ ہے جس کا ذکر ان آیات میں کیا گیا دوسری مرتبہ اصل شکل میں معراج کی رات دیکھا پھر یعنی جبرائیل علیہ السلام اللہ کے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو وہی یا پیغام لے کر آئے تھے وہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا پھر یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو اصل شکل میں دیکھا کہ ان کے چھ سو پر ہیں ایک پر مشرق و مغرب کے درمیان فاصلے جتنا ہیں یا جتنا تھا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل نے جھٹلایا نہیں بلکہ اللہ کی اس عظیم قدرت کو تسلیم کیا پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں کیا پھر تم اس چیز پر اس نبی سے جھگڑتے ہو جو وہ دیکھتا ہے وَنَقَدْرَ آهُ اخرى اور البتہ تحقیق اس رسول نے اس جبرائیل کو ایک بار اور بھی اترتے دیکھا سدرت, سدرت المنت آخری حد کی بیری کے قریب جنت الموََََََََََََََََََََ اس کے نزدیک ہی جنت الموا ہے اس يگش سى دورت ميں اس وقت بیری پر اس وقت بیری پر چھا رہا تھا جو کچھ چھا رہا تھا ميں ذيغل بسر و ميں تو غگاہ تو نہ بہکی اور نہ حد سے بڑھی البتہ تحقیق اس رسول نے اپنے رب کی بعض بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں کیا تم نے لات اور عزا کو دیکھا ومنات الثالثة الاخرى اور تیسری دیوی منات کو جو گھٹیا ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف یہ للت المعراج کو جب اصل شکل میں جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا اس کا بیان ہے یہ سدرت المنتہا ایک بیری کا درخت ہے جو چھٹے یا ساتویں آسمان پر ہے اور یہ آخری حد ہے اس سے اوپر کوئی فرشتہ نہیں جا سکتا فرشتے اللہ کے احکام بھی یہیں سے وصول کرتے ہیں پھر اسے جنت الماؤ اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا ماوا و مسکن یہی تھا بعض کہتے ہیں یہ روحیں یہاں آ کر جمع ہوتی ہیں بہوال فتح القدیر پھر سدھ رت المنتا کی اس کیفیت کا بیان ہے جب شب معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مشاہدہ کیا سونے کے پروانے اس کے گرد منڈلا رہے تھے فرشتوں کا عکس اس پر پڑ رہا تھا اور رب کی تجلیات کا مظہر بھی وہی تھا بہوال ابن کثیر وغیرہ اسی مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تین چیزوں سے نوازا گیا پانچ وقت کی نمازیں سورہ بکرہ کی آخری آیات اور مسلمان کی مغفرت کا وعدہ جو شرک کی آلودگیوں سے پاک ہوگا بحال صحیح مسلم حدیث نمبر 173 مغفرت سے مراد یہ ہے کہ مسلمان ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا یا تو ابتدا ہی میں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو معاف کر کے جنت میں بھیج دے گا یا پھر سزا بھگت کر جنت میں جائے گا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کا دائمی ٹھکانہ بالآخر جنت ہی ہے بشرط یہ کہ وہ شرک سے پاک ہو پھر یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں دائیں بائیں ہوئیں اور نہ اس حد سے بلند اور متجاوز ہوئیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقرر کر دی گئی تھی بھوالے ایسر التفاثیر پھر جن میں یہ جبرائیل علیہ السلام سدرت المنتا کا دیکھنا اور دیگر مظاہر قدرت کا مشاہدہ ہے جس کی کچھ تفصیل احادیث معراج میں بیان کی گئی ہے مذکورہ آیات میں معراج کے بعض واقعات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کیا گیا ہے جن کی تفصیل احادیث میں ملتی ہے اس لیے قرآن فہمی کے لیے احادیث صحیحہ سے استفادہ نا گریز ہے چنانچہ معراج کی جو تفصیل احادیث میں بیان ہوئی ہے اس پر ایمان رکھنا اور اسے ان آیات کی توضیح و تشریح سمجھنا چاہیے تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو واقعہ معراج اور اس کے مشاہدات ایک تحقیقی جائزہ مطبوع دار السلام۔ پھر یہ مشرقین کی توبیق کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی تو یہ شان ہے جو مذکور ہوئی کہ جبرائیل علیہ السلام جیسے عظیم فرشتوں کا وہ خالق ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اس کے رسول ہیں جنہیں اس نے آسمانوں پر بلا کر بڑی بڑی نشانیوں کا مشاہدہ بھی کروایا اور وہی بھی ان پر نازل فرماتا ہے کیا تم جن معبودوں کی عبادت کرتے ہو ان کے اندر بھی یہ یا اس قسم کی خوبیاں ہیں اس ضمن میں عرب کے تین مشہور بتوں کے نام بطور مثال لیے لات بعض کہتے ہیں کہ مشرقین اپنے بتوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے ناموں سے نام مشتق کرتے تھے اور لات کو لفظ اللہ سے مشتق کیا ہے بعض کے نزدیک لات لت یا سے ہے جس کے معنی موڑنے کے ہیں پجاری اپنی گردنیں اس کی طرف موڑتے اور اس کا طواف کرتے تھے اس لیے یہ نام پڑ گیا بعض کہتے ہیں کہ الطا میں تا مشدد ہے لت یا لتو سے اسم فائل متب ستو گھولنے والا ستّو گھولنے والا یہ ایک نیک آدمی تھا حاجیوں کو ستو گھول گھول کر پلایا کرتا تھا جب یہ مر گیا تو لوگوں نے اس کی قبر کو عبادت گاہ بنا لیا پھر اس کے مجسمے اور بت بن گئے یہ طائف میں بنو و کا سب سے بڑا بت تھا العضا کہتے ہیں یہ اللہ کے صفاتی نام عزیز سے ماخوذ ہے اور یہ عز کی تانیث ہیں بیمانہ عزیزت بعض کہتے ہیں کہ یہ غطفان میں ایک درخت تھا جس کی عبادت کی جاتی تھی بعض کہتے ہیں کہ شیطان بعض کہتے ہیں کہ شیطان نہیں تھی جو بعض درختوں میں ظاہر ہوتی تھی بعض کہتے ہیں کہ یہ سنگ ابیز تھا جس کو پوچھتے تھے یہ قریش اور بنو کنانہ کا خاص معبود تھا منات منا یمنی سے ہے جس کے معنی سب بہانے کے ہیں اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے لوگ کثرت سے اس کے پاس جانور ذبح کرتے اور ان کا خون بہاتے تھے یہ مکہ اور مدینے کے درمیان ایک بت تھا بوال فتح القدیر یہ قدیت کے بالمقابل مشلل جگہ میں تھا بنو خزاء کا یہ خاص بت تھا زمانے جاہلیت میں اوس اور خضرت یہیں سے احرام باندھتے تھے اور اس بت کا طواف بھی کرتے تھے بوالے عیسر التفاثیر اور ابن کثیر ان کے علاوہ مختلف اطراف میں اور بھی بہت سے بت اور بت خانے پھیلے ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد اور دیگر مواقع پر ان بتوں اور دیگر تمام بتوں کا خاتمہ فرما دیا ان پر جو کبے اور عمارتیں بنی ہوئی تھیں وہ مسمار کرا دیں ان درختوں کو کٹوا دیا جن کی تعظیم کی جاتی تھی اور وہ تمام آثار و مظاہر مٹا ڈالے گئے جو بت پرستی کی یادگار تھے اس کام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد حضرت علی حضرت امر ابن العاص اور حضرت جریر ابن عبد اللہ البج علی رضی اللہ عنہم کو جہاں جہاں یہ بت تھے بھیجا اور انہوں نے جا کر ان سب کو ڈھا کر سرزمین عرب سے شرک کا نام مٹا دیا بھوالے ابنی کثیر قرون اولیٰ قرون اولیٰ کے بہت بعد ایک مرتبہ پھر عرب میں شرک کے یہ مظاہر عام ہو گئے تھے جس کے لیے اللہ تعالی نے مجد الدعوہ شیخ محمد رحمہ اللہ بن عبدالوحاب کو توفیق دی انہوں نے درعیہ کے حاکم کو اپنے ساتھ ملا کر قوت کے ذریعے سے ان مظاہر شرک کا خاتمہ فرمایا اور اسی دعوت کی تجدید ایک مرتبہ پھر سلطان عبدالعزیز رحمہ اللہ والی نجد و حجاز موجودہ سعودی حکمرانوں کے والد اور اس مملکت کے بانی نے کی اور تمام پختہ قبروں اور قبوں کو ڈھا کر سنت نبوی علی, علی صاحب السلاۃ و کا احیاء فرمایا اور یوں الحمد اب پورے سعودی عرب میں اسلامی احکام کے مطابق نہ کوئی پختہ قبر ہے اور نہ کوئی مزار دربار یا آستانہ ہے جس کی پرستش کی جاتی ہو جس طرح کے اکثر اسلامی ممالک میں قبر پرستی کی شکل میں شرک کے مظاہر عام ہیں ہداہم اللہ تعالی